جبی میں ہوتی میلہ نہیں, ملی ملی نہیں ہوتا گلا مان کا کفن میلہ میں نہیں امیر اہل سنت ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں ان کا گنبد خزرہ کے سائے میں انتقال ہوا ہے امیر سنت سے سوال ہے کہ جب مدینے میں مرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے برائے کرم منی کو سہاڑ اللہ تو اللہ کی شان ہے کہ ہے بھی اسلامی والے یہ بزرگ یعنی یہ اسی وقت فوت ہوئے لگتا ہے لوگ جمع ہوئے ہیں چادر کسی نے اپنی یا ان کی چادر اڑا دی ہے اور امام کے ساتھ لگتا ہے ان کی روح قبض ہوئی ہے ماشاء اللہ ہے خوش نصیب ہے, کاش ان کے سینے کا میں بال ہوتا اللہ اللہ کام ہوتا ہی یار بہار شریعت جل اول پیج نمبر بارہ سو اٹھارہ حدیث پاک نمبر چھ تٹھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدین میں مرے تو مدینے ہی میں مرے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا میرے آکا احاظت رحمت اللہ تعالیٰ بڑا پیارا شہر فرماتے ہیں غالب نصیح حدیث کے تحت اس کو احلازت نے مدینے کو شفاعت نگر قرار دیا شفاق کروانے والا شہر ایسا شہر کہ جہاں شفاعت ہوتی ہو نگر من شہر میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ بند میں مر کے ٹھنڈے چلے, چلے جا کے چلے جاؤ بند سیدھی جی سڑک یہ شہر شفا نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفا کی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب عاشق رسول کو غریق رحمت فرمائے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے صحیح بات ہے کہ یہ موت قابل رش کہ مدینے کی موت عاشقوں کے یہاں مدینے سے دور رہ کر زندگی سے بڑھ کر ہوتی ہے اس گلی سے دور رہ کر کیا مریں ہم, ہم کیا جیا آہ ایسی آسی ماں ایسی زندگی اچھی نہیں